اور یہ کہ ہم کو یقہ ہوا کہ ہر گز میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ سے باہر ہوں